اصل میں دعائ قنوت فی نفسے ہی واجب نماز میں اب دعائیں قنو جو ہم اور آپ پڑھتے ہیں یہ حدیث سے ثابت کسی شخص کو اگر دعائے قنوت یاد نہ ہو اور اگر اس کی جگہ وہ یہ دعا پڑھ لے ربا نہ فی الدنیا فت وفی حس حسنا وقنا فلا قرت نہ تو اس کی نماز ہو جائے گی ٹھیک فرش کوئی اتنی بڑی اجلت ہے کہ آپ دعائیں قنوت نہیں پڑھ سکتے جیسے کوئی فلائٹ نکل جائے گی ریل چھوٹ جائے کچھ ہو جائے کوئی ایسے عوارض اگر ہوں تو وہ دعائیں قنوت میں تقبیر کہے گا اللہ اکبر یہ ہمارے امام صاحب کے نزدیک یہ واجبات نماز سے یہ تقبیر جو قنوت کے لیے پڑھی جائے اگر دعائے قنوت کی جگہ وہ اتنا بھی پڑھ لے اللہ اغفر لی تو قنوت ادا ہو جائے گا تو ربنا نہ آتے پڑھ لے یہ بھی ادا ہو جائے فتح رضویہ میں ایک سوال ہے کسی نے پوچھا کہ دعائے قنوط کی جگہ کوئی آدمی سور اخلاص پڑھ لے قلو اللہ احد اللہ سمد علم یلد ولم یو لم یق الف احد تو عال فاضل فتویٰ دیا کہ اللہ کی حمد و بھی دعا ہی کے مترادف ہے اگر کوئی قل شریف پڑھ لے تب بھی نماز ہو جائے اور بہتر یہ ہے کہ وہ دعا پڑھی جائے جو دعائے قنوت ہماری کتاب ٹھیک ہے